بارہ خلف امام کی دو بابا امام شرمی کو سبوت الر کرات محبت کرات وہ جہری کی لاول پد کے بیان د مذاہب بیان البرائل اور درائل بیان بیان المذاہب مسلقی گن مذاہب جی دی. مشہور زرے مذہبی یہ مسلب نہات کوئی سردیوں کوئی جہری دوار ہو تو سب امام بہانے پر احمد تلا رہے اور امام سب امام بہانے پر احمد تو لڑ رہے تو ہاتھ میں جواز تقرات سے جہری دار یہاں خبر واحد داد کہ بجاہری کی فرعت جائز نہ دیں اور سرری کی افعال مختلف تھی اکثر وہ کہا تک کہ کے معدم جواز سن کے بجہری کے آدمی جواب تفرت دن مختری دار کی سرری کے معذم جواب دفرت دل مختری مشہور دادا دین منقول, منقول, جوازم دی. منقول کا کراہت ہم دے اور منقور جباہ ہمارا گری کڑی سنورم منکور اس سے سارم کے رگت محمد الحسن شیبانی مرضی ہیں سیلری کی مرضی نے دیا بھر ان غیر مرضی راجہ داد تک رہے جو غیر مرضی معروف مدرس جی نے کراہج کرے درجی البتا عدم جواز مستقل لے حسل دار مستقم بھی بر برقور شرچ عدم جواز دے فدوار کی پاپ سے رکم راج یاد و آدمی استحسان اور دادم رضیات مقابل کی مسلط امام شاہی رحمۃ اللہ علیہ وجو خرابی بس رکم خ جہر حال المختی بس رکم واجب نے جہرم واجب لاتھ علی اندرے مسلق نے امام عارک رحمت اللہ علیہ احمد ابن حمل احناب کی محمد الحسن شہبانی کوئی جہری کے مردوں کو کی جائز دے نظام کی پس وجوب بانے کی پہ حص سہسان بان جدا واجب دے دسری گرم مستحسن اظہردار جدید کرگی مساحسن حاصل دار جدید مامارک احمد امن حمبن جہری کی من ہوئی ناجائز او کی جائز امام تمیزی اکثر شواب ہوئی ترسیل داد مذاہب مشہور تنورم مذہبی غیر مشہور آبادی منکون دے کر سراب جہری دے سرری دے سوراج سیری کے لکم سمسر دما دیگر پوکھر یا نکے اون کو دیکھا تو پوکھریا تو کے مول گی یا ماں کان پا کے پھر بھی رکھا دے سالی سا ن سکے چا دا دے. بازی نظامن دے. تو باد تابعین دامن کھول دے بست کی شادی کی باد محنب سروش پدی دلال مارا نو رمدنی دیاں امام دلا رحمت اللہ جاگا نف د کراپ ملا برقیا شہر یو آیاتی کریم دس آرام ملا پرانست رہو وانسی تو لال ترحمون پرانج جو تب کی اور جب سے ہی لال پن بدمان رحم کی لال گر امام تین دکر کئی کہ اجما را انہو ان پھر دیم دین جارسم سفا کی اتفاق تو رماؤ نے فدم سرمان چدا آیا بارد ماند دے پتاب کی پتاب کبرا اور پتا ارفتابا جگم کم سر درتا کبرا چکم ہند جیل لگی تھا پتا کبرا کی دین جلد سروس اور دل سبھا سبھا کی ذکر گئی اجم والا ماؤ اجماد والا ماؤ تو مدد مانا چنسرات اور مسلم احمد کا حوالہ احمد احمد کا حوالہ ذکر کی دیم آیات لا تو بہیر سان کران رب ان آ لینا جمع ہو قرآنہ فیضا کرانا ہو خط میں قرآن بہر العمت مانا دیکھ کر بخاری کی فست میں قرآن وہ فست میں قرآن راداب قرآن اعتماد تھا عا روزاد عام نے کہ سرادی خارج جو اسراجی نظر جو خارج اسرات بقرآن تو وقت دے بتاخل اسرات کی وقت نہیں سلیم آیات کریما رسرا تھا جب قرآن میں نقبل تروارا تو قرآن کی چلا کر جبیل کو رشے پہن تکرات جب کی تک کرا تو ہاردک بہرستان کہ دوار آئے تھے موسم آدابہ تک جبریل کی چپ ہو گا ترورم آیات دوسرت احکاب کارو انستوں کر چاضر شو مکان تو جنات کال جنات چپ شی شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ ذکر گئی چون کی جنتار کتاب ادب کا سن چل کتاب ادب قرآن و قرآن و کتاب استماد اور دا استعماد استماد تو فراندہ دا حاصل دار ہے کہ پھر سرادی کے بخار جو بلکہ پھر سراد کی زیاد ادب بخار دے دو کری احادیث یو ضرور احادیث حادیث حوالہ کلکئی دمشر و فرتمانی امام مسلم رتم بھی ہی فیضا رکھا فر کہوں گئے سجداس دفا جر ا فن سیتو مسلم جلد اول یو سر سرو ریا سبھا ویزا فرا فن سیتو داوار دف جماعت کے کلچ امام فر کئی فر سیتو تھا سو چپ مسلم جلد اول یو سر سرو رہا دار کی, ماجر کی دار کو یوش فیسمہ سبھا کی, کی درم اسرد احمد کی جن جنگرم جن ترور سوفر سبھا کی نسائی کروش روشم سرتما سبھا کی ابو داود یو سرتم سبھا کی نہ عمار تم بھی بزا سیدو ازار کا فرق ہو و ازا فر ار ستو پر چیماب کر آپ ہی سی گئی داد حدیث حضی اخراج نے سید سرو سروتمن سبھا کی امن ماجا شمت سبھا کی احمد امن حنبل دیم جلد دے سو کی ابو اور صاحب اور پندر میں دیکھ کر کے چداب دور سے رکھو برتا حدیث ثابت دے اور داغی دور سے کو تبصیلی ذکر کر کے جل دیوت در سوا سروتم سبھا چداب کرا فن سیتو چتا سو امام کرا امام کراتے فن سیتو داتیہ صحاباؤں نا نمکول دا, دا سر صحابہ عالمی یعنی احمد القاری شرح بخاری دریم جلد و شا سبھا کے ذکر گئی کا دماذ صاحب ہر باؤ جسم سبھا کے ذکر گئی تن سہا ہونا من کا چلا منقول دادا پپور نہیں مامی تربیتی کر کے اس سے روان کی آنا من سرادن فقال حدیس آخر دباپ کی ذکر کئی نا جا بل محروادی برفان ذکر کئی من سلار کام کرے حدیث مشہور من کان امام بکرمامی دہ کر جا پر گنا سانی تو بانی ذکر کرے تھے امام توحابی کتاب رساد امام احمد کی کتاب رساد امام یصف کی مسلم احمد کی اور تحاوی داوقان فرم ذکر کری تیمن کا امام بکر ادور امام لہو کے رتم صاحبان نے تلاش کہی کہ وزی کے جابر جافد عقدے وزی کے سلین دے جمارے بے حسن زیادہ ضائع تھے حتہ امام بہارے کو جا کر امام تہاوی دار پتا سرد ذکر کر دی جی نہ مارے حسن نہ یا ہم نہ جا بے جاپی نہ امام بہارے کو پکڑ مارے پکڑ اور سانی تو ذکر کرے من کار امام اور پکڑمامی لہو ہو پھر بے دادا دکڑ کے مرسل کے ذکر جا برد آمراشت مرسل درج آپاس کرسل ارسل چا یدر صحاب بھت بلکہ نم پوری برقامی مزید کرکئی مہادا ان کا مرسل دا اگر کو دے قول الرسول و قول اللہ دا دے. دا دے قول الرسول رسولر رسول رسول کو صحیح حاجی معنی ہم لا کا سر صحابی دے مرسل صاحب درم دا, دا, دا, دا مسند دے امام متصر دیتصرادی مرسلے مر کار صحیح حافیذ من کار فتر صاحب چاہتا سابت رکھ انہوں نے سوس نہ خبر تھی حاضر تھی کمل دے کر دان سرحر سوچتی من کا بکرا خراب آگے ماں بکرا تو من کا ہے بکر دا سو تو بار کے دے کر منگا رویندر سم دے جا بھی من دیر <خيار> بات <بخارج> روی سم <بقتم> دے جا بھی رض من کہا نے ماں بکر ہے بپرس سوئی توجیباد پاس کر کے منصل عمر قرآن کر کے جداب ہو فاتح فبار فبار فاتح کے دے کہ فاتحا بہ لیکن سنیما میرے سنبے ہوئی اللہ کو بے دا, دا دا خبر دا تسلیم محمد حاں محمدیشہ شردا امرسل عند ما كتب العصر وقرأ رجل خلفه وقمه الذي يلي يصير يقرأ توابل سيوس باندا فلما انصلى قال له ملمسني تابعك اذا دور يوصلك تابع الرسول الاسر ما ما بك ودامك نبي الرسول الصدامك دي فقرأت انت تقرا خلفه وسمع النبي اذا دغلو ورد النبي السلام فقال من قائنده ومن قال امام تطر ودنىت الامام له من مشي ورود من دے من کی جدا مر کار امام اکرم دی لہو کتن من کار اماما اماما لہو کتن کر کے او اگتی کر گئی پتا کبرا کی سبھا سم کی آگت کر گئی چل کرا دمام توانا وری چوک چرا خال فلام بھی ہو تو پجاہری کی اگل کا پرس کے قائل محمد جی کر و دعوا ذا فجر کی ذا سکر سحر کی ذا وائت فجر کی ذکر کریں من قرء علمات قد خان اور قران قران سے وذا قران قران فست میں وڑو وان سے تو او وقال في الحديث او حديث سے وذا قرء فرس تو ایک کرو امام شریف جب سے وقال العلماء قد امروا علماء انها في سراد اس بات علماء سے دعایا تو بارت کی بنی رہا اجمر ورمہ قال فررمہ ا ذکر فرام نادیس نا رواد ناری جاؤ بیاں دو آ سمر پاؤ بہاد آدیس بہوامتر گڑن سہا بونا کر دا کے ذکر صاحب سب کے ذکر صاحب اربا سباد صحابا شرا صحیح صاحب اور پدی کے شرم بشرا شدید شرحف بشرو دار کی خلف آراشدین فردن فردن صاحب ہونا داد ہونا منقول رہے نہ بھی بلکہ واحد منقول امام تحابی ذکر کے جی ترامال امام مجھے ابو تراب خور کی, کی وعید امامی توحاب داخلہ ذکر گئی واحد ذکر گئی دار داد مرنا سلی دم امام فی دلیل تم قائلین تو کرات کیریم فکر اما قرآن امر راور موجودہ حدیث دا فلا رسول الله اي والله قال لا تفعل الا بعم القران فان هو لا صلاه المكرمه مقام هذه الدرر النبوي يبقى لازم تفكروا ترمى تسوي دفات بالنسبه للزكيه اذا ما قدر يجي قال درس جويس وزي قال تبدی لیے بالکل سیاد نہ آپ انہوں نے دای نگر چند سراجی طراجی کے دانو ر حادثی سربز کے دا تم زرف دے دس مذاہب صحاب و تابری کی شامر شیخ کشمیر احمد اللہ علیہ ذکر کئی مذاہب دم و ذکر صحابہ کے اکثر صحابہ فنف د کراچر کے ذکر کا کیا تم کثار تنصیل لکھ سال صحاب قید کراتا احتمال دنفی اور اس بات اللہ کا جملے امر اس بات تو من کو دا بھی من عباس اس بات تو من کو نہ بھی من کو عبادل رہے عبادل تنسیم اور اس نے روایتین دی طبین کی اکثر تعبین برہ نبھان دی اور احتماد جس طباب ادوجوب رضی اکثر صاحب جہاب کرنا پتا اکثر تابعین علم جہاب کرنا اکثر ایم و نہ سراسا متفق دفات میں جوابر صرف امام شافین صرف اور صرف امام شافی رحمت ادارے صحابو کم نہ کثرت مانی نہ کم کسام جہادی سچند صحابہ چند تابعین دیمام دے کر دالیمن سہی شاید اکثر اکثر اکثر گئی درجے پہ ایسے یدکم حدیث ذکر کی دا اشارت النس <سؤال> دے اور دلتاہ عبارت انس دے اشارت الس عبارت الخم فرق ہو جاتے عبارت الخص سیاہ کی تو حکم دفار فارشیوی اشارت السیا کے حکم فارشیوی صرف بار دلارت دا سیاح کی ل امامت دیتے حریف سیاق لل امامت دے انم بھی فیضا جرسا پجسو ایزا کرا فن سیتو دا احبار تو نستے احبار تو نس نہ احبار تو حادی ذکر کہا تو فن سیتا تا ہو سکے گی دا حدیث دو قسم یو یودے دا حدیث بخاری بدون دے واقعنا کہ نہ صلاه تنمر نے مترا وفا کرنی تا یودے مال واقعات تا درست ترمذی ذکر گہ بو دے ذکر کی تے مال واقعات نست تا علی همدان کی سب علی همدان کی چغتے ثبوت فاطیح بصرا کی ظاہری کی اور کم چھ بدون واقعے جو صحیح حدیث تے غلط ندی تے یہ کلام تھا اور کلام شام شے پدی مسل کی صحیح سے لا سونا تنہا در کی تاب سے من درفاگ در ندیتا من پریتا سنا تم میں خرفاد کی تاب سنی کس میم درفاگ نیوک دیاس لا سونا تم بہادر کی تب نش متا چپاتی ہارتے ہارتے یو دلی درور آیا کرادثر کامامی نہ دا, فارج دے. دا دا سر مار میں کر یہیبتن سے جگہ گئی بدال قوائد کے نقت تن آجیبتم چلا سلادر کتاب راجی مانو بداشا دی وہ سرت میں چیتا بھارت سے گرے بھارت امام کی رہے مسلم کی گر رواتی لا سلاسائدن ترین چینتا رہے بھارت ہے لا سلاسن چیند بھارت ملتا ہے انتمام دوسرت لاضیم شران کی تھیسر نئی نیفی نالم ادھر پسائدن سابت مسلم فروت کی پسوائے دن نا جدا فاتے ہیں جو صورت کی. ثابت جدا بمام مختری کے بمام فرقری دینا, دینا خارج ہے صحیح روایت تھے بات میں ذکر کرو ابھی جدا مقصد محمد <تصف> سن شاید کیا ہے ابو داود یار دار پتنی غیر مقبود پہلا خرا فن سی تم جملے اخبار کی ذکر گئی ابو داود کام ذکر کری دیو دار ذکر کری تھی جہاز غیر مقبودہ دین ندی رفارمت بیچ گاؤ منظری بغیر رت کرے پدی تالیز دا پتنی بانے پتا بابو داور بانے اب رت رہے جہاد آپ لوگ دینا یادا سہیدا جملہ بہار ہو گیا دا چاہیے بہرین اردو رشتہ پھر منظریدا دا تو ابو دبود درواز میں خراج کر گئی کمانسی تسلیم کیخر جو ہوں سی باجا عمارت خالد ہاں تو آخر کلامی ہی امام منظری ہوئی آخر کلام دبو داودا خار ہوں نظراود قول کے نظر دے خالد ہوا سلیمان احمر کہ مسلمان رحمر ہوا مینسقات بخار ہو مسلم اے دا حقا سقا بخاری پکن ہادی سیکھی پکون کتابوں نے ابو ابرحمان جہاز رحمان امین حدیث محمد السین امام توسیع کرے گھر کرے امام مسلم شریح حدیث ابن عبد الحمید بباد اور تشاہد کے عال کا تھا اوله تاوتنی اد د او طب سمانه تی دانی پهخوا لو چې سنیمان تیمی کې متفاد دی نامط سرمان تیمی پ سر تا وار اوراز دانی وئ او محالفت کې د سمان تی ح بعضو او ککوها چاغی دا زیادت زی کرکئی حال دانی اجما هم على مخب دللو على ومی جماد دی نورروحپو مخالفت سلیمان بال درات کی سلمان جو عند مسلم تفرد السلمان تفرد السلمان و حافظ دے مطابعت موجود ہی نور د وقد صحها هذه زياد هو بعدا زیادت سے اکھڑے امام مسلم قال ابصحاب لازم مسلم عبارت ہے صاحب مسلم قال ابو بکر ابن اخوی ابی نظر فی اغرس افیا اور جو تانی تھی مسلم تريد اخذ الی کے ستانشت قال تريد اخذ ابن سليمان ابن سليمان رضی اللہ عنہ سنا کو متفارچہ نشی اور تیرا دکہ اخذ ابن سليمان فقال ابو بکر مسلم تو گے سے بہرا مقصد سے بہرا ہوا ساڑھے پپر سہنے ذکر کرے اتراد ہاں ہونا نو کتاب ہر حج صحیح چین حجی سے مسلم سکھواری کر سو منارت عبارتارت راجی تشمیر عبارت رسم اتراتا مرک چی دا آدی ترکی سرے اور ترتیب لبنے بیل زمانے امر مقام جستدانی مروا کرات قلب ایمان مطابق نہ پس اطلب آنے آنے سب سے بڑا مان کرات تمام سرہ کرے ان یرا کو تقرونا ورای ایمانکم زما تجیہ تاسو جست کرات کے رسل ایمان پارکل رسول علیہ واللہ منگو کرات کو قال لا تفرو متو تاسو ندا مگر قادھا انه لا صلات من لف کتاب نشتے مدا صاحب فاطحی مولانا رشید احمد کو ہی ذکر کر دا حادیث نصف مداحی کے ندی مداثر وہ جومان ادارس نہیں باہت مان کی جب بے باہت مان کی بادن تک رہقران دی دی مرضی نے مر جس یا ہری مارے گی مال لور کیے ہم لوگ شاہ شی کشمیر احمدی مار ما سور ما سر مدر شام منسوخی خدا ای نہ ہمدا معرض ہے تمام اسلام علی فراجیدہ ام الباحۃ مرسوف نے قضا رات پڑھی میں دلالات کے و فبن ابن علی اور عائشہ فبن ابن علی اور عائشہ وانا تو نے متلائے نے امر وقر و قرہ ابو ایت حدیث حدیث سنا انہوں نے روایت محمد بن ربیعہ روایت جنید بن علی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا صل اللہ علیہ احمد ان سنتی آدمی کر سنت ہوئی داغ رفار دا مسمت ہوئی کرنا دھیمی سے کر کے فحوار احمد بن حنبل الباني ودارك يداه امامي تريد ذكر قيدي فحوار احمد بن حنبل امر امرى عنه نقل في الصلاه ولا امرى هذا الحديث في الدراكر امام عند اكره سناري الا كرا فهمتوا هذا براني النصوص تنوري قال اذا حديث نسى اذا كرا دو ناغید من جا فی ترکل جا فی ترکل خلفر امام جہرا رسمرات <سؤال> بے اچرا چین سمے ادارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحماس ادا مب کاجہ دار دب ابو ربود کی تنصیص راجی نا قبل دبرے کرد نہ ہو آواز خلپ تندر سے دے بو کر پر نسبت نسبت اصل اصل دا رو۔ خلق و کردے پرات کے دے موجود تھے ان بہرا روا آسری حادیث حادیث سراتن امر قرآن پر خداجن چاچی مل پر قرآن امام نرسے ہمارا مدرس دماغ درست مشہور صحابہ قائل کائل دکھاتی جب حرف مقابل کی گن صاحبہ سود ابد مربل کیا ذکر ش فکر کتاب ظاہر ذکر وختار حریث اللہ جہرام بالخرات وقال ہندا بہ سکتا برسر قائطات الفاق میں تابیر امام اور تاخیر ذکر کے اکثریت صورت ظاہر کی پادم بار خدا فرق امام دن دیکھے اور فرقی وہ بھی پول مارے کو مبارک و شای وحمد وی صاحب کو جہر کی دی قائل اور صرف امام شای رحمت اللہ علیہ پول مارے کو مبارک و شاہی وحمد وی صاحب امام اللہ سے امام رکھا تو خل کے مائی اللہ قومی صحابہ گن دالی إلا ان لا قوم من كوفين وارى ان ما لم يقرء صلاته جائزت عند اختلف ابي مسرده قراءت وني من اجائز وشدد قوم من اهل العلم في تلك القراءه فاتحه الكتاب وانكارها تمام فقال ذاتو جو صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب كان او خلف الامام وذهبوا معawatts وذهبوا الى امره انو الى بعض ثابت عن النبي صلى الله بعض بفضلها مقابل احتمال نبی اولا این دا لا اللہ بقرد فادر کتاب شایف واما احمد وحصت بحديث ابن عبد الله يسه قال من صلى الله على قطعه انا مكرا فيها بهم فلم يسلل إلا اكون وراء الإمام قال احمد بهذا رجل دائن عجاب رضا له هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول قول النبي نقول عباظتك اذا عمل قليفة قول دنبي يسم تم قول عمل قليفة قول دنبي يسم كلا صلاة المهربعة اذا قتاب إن هذا إذا كان وحده كذا كان يواجبي. خوب دے بجے مقام کے حکمت صحافی کی, کی, کی مسئل ذکر کرے ولو هذا حديث حصلهم صحيحا